اذكر اسم الله عليها صلاة فإذا وجبت جنوبها فقلوا منها وأطعم القانع کدا لم لشکور سد کل مولا ملازی ہر قسم و تونا تاریخ تقدی اس مالک الملک رب العزت وحدہ شریک نائق ہے کہ جس نے اس کائنات اندر بے شمار اپنی ایسی مخلوق پیدا فرمائی جو کسی نہ کسی صورت اندر کسی نہ کسی شکل اندر ساری خدمت گزاری اندر لگی ہوئی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق ساری خدمت اندر مصروف ہے تو پھر اسی اس اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیے جن نے انہوں ساری خدمت اندر لگایا ہے اگر ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق نعمت اندر مزید اضافہ کرتے چلے جائیں گے نعمت بڑھ دیا جانگی اور اگر ابھی ایسا نہیں کر گے وہ نعمتوں کی نا قدری اور ناشکری دا وطیرہ اختیار کر گے تو پھر او نعمتہ اندر صرف کمی واقع نہیں ہوگی بلکہ اللہ سزا دینجی قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدًا نَكُمْ اگر تسی میرا شکریہ ادا کرو کروگے حالانکہ اللہ ہم تاڑے شکریہ دی ضرورت نہیں یہ غلط فہمی دور کر دینی چاہیے دی یہ دلانچو کہ اللہ شکریے کا محتاج نہیں کہ ابھی شکریہ ادا کرے کہ انہوں اطمینان ہوے گا وہ تکلیف دور ہوگی وہ ادھورا کام مکمل ہو جائے گا اللہ کے کسی بھی لحاظ نل کتے بھی احتباج نل محتاج نہیں کسی کا بھی شکریہ ادا کرنے اندر ہے کر شکرتم لذیذ فرمایا اگر شکر گزار بن جاؤ گے کہ میں نعمتہ اور زیادہ دے دیا میں اپنی نعمتہ اندر اضافہ کر دیاں والا ان کفر تم تو ساری نہ قدری نہ شکری اللہ نئی تکلیف نہیں پہنچتا اللہ کوئی دکھ نہیں پہنچتا کہ ا جدی نا شکری کرنے ہاں نا قدری کرنے ہاں تو او بیماری لگ جاندی جاتی ہو ہونوں کوئی نقصان پہنچ جانا ہوتا ایسی کوئی بات نہیں ہو تے بے نیاز ذات ہے ساری شکر گزاری کوئی نفع اور فائدہ نہیں پہنچتا اور ساری نہ قدری اور نا شکریہ کوئی نقصان اور تکلیف نہیں پہنچتا شکر گزاری اندر ساڈا اپنا ہی فائدہ ہے اور نا قدری اور ناشکری شکری اندر سا اپنا ہی نقصان لا ان فرمایا اگر شکر گزار بن جاؤ گے لاید تم میں ہو دیا نمتا اندر اضافہ کر دیا گا. اپنی رحمتوں کے دروازے مزید کھول دیا والا ان کفر تم جی ناقدری کی نہ نا شکری کی ان نہ اذابی لشید یاد رکھو پھر میری سزا بڑی سخت ہے میرا عذاب بڑا شدید ہے میری گرفت بڑی مضبوط ہے اللہ توفیق یہ دے کہ اُسی ہر وقت وہ شکر گزار بندے بنے رہے جس زبان سے شکریہ کے کلے مات نکلتے رہے اللہ ایسے بندے ندی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے ہر وقت وہ مدد لیے اللہ تیار رہتے اور پھر جی اللہ مدد کرے کسی ہو ضرورت ہی محسوس نہیں ہو سرکن اللہ پرما دیں اگر تھی میری مدد کرو گے تو میں تاری مدد کرا دا. اللہ کی مدد تو مراد بھی یہ نہیں کہ اللہ سے دشمن بے شمار ہیں یہ کوئی شک نہیں کہ دنیا اندر اللہ کے دشمن زیادہ نے دوست تھوڑے اور ہر دور اندر ہی ایسا رہا کہ اللہ دوست بہت سونے اور اللہ کے دشمن بہت زیادہ اللہ نو ہونا تو کوئی ڈر اور خطرہ نہیں کہ یہ میری حکومت سے ہی قبضہ نہ کر لیں یہ خطرات انسان نو ہو سکتے ہیں اللہ نو نہیں. اللہ نو کوئی ہونا تو ڈر اور خوف نہیں کہ یہ مینو کوئی ہوس طرح نقصان نہ پہنچا دیں ان تم سور اللہ اگر تھی اللہ کی مدد کرو گے مراد کیے کہ اللہ دے دین نو قبول کر کے او دے متی اور فرما بردار بندے بن جاؤ گی. او وہ نعمتوں کی قدردانی اور نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ پھر اللہ تھی مدد کرے گا سر اللہ یم تسی اللہ کے دین نو چھٹ دیتا. اللہ دعمتوں کی نہ ناقدری اور ناشکری شروع کر دی وہ نا فرمان بن گئے ذلک مدد نہیں کرے گا تک دے گا کہ جاؤ جتوں مدد ملتی جی لے لو یخ ظلم کم اگر اللہ تبھی مدد نہ کرے وہ تھوڑی مدد تو انکار کر دے فرمن کو فرمایا پھر فر دکھاؤ کہ صحیح تا مددگار کون دنیا اندر تو اڑا مددگار پھر ہو سکتا ہے. تو اڑی مدد کرتا. یعنی بڑے واضح الفاظ فرمایا کہ اگر تسی میرے بن گئے تو, میں تو, آڈا ہوں. تو, جی تسی میرے تو ہو گئے تو میں بھی تو آڈا نہیں تو دنیا اندر کوئی اور بھی تو آڈی مدد نہیں کر سکے انسان بڑی سخت غلط فہمی اندر مبتلا ہے یہ سمجھ جائے کہ میں فلاں استوار کر لوا کہ وہ میرا حامی بن جائے گا مل فلاں سے وہ میرا دوست بن جائے گا فلاں سے وہ میرا ناصر اور مددگار بن جائے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہوں چھڑ کے کوئی بھی کسی بھی مدد نہیں کر. اللہ ہی ہے جرا کسی حامی اور ناصر اور مددگار ہے جڑا انسان لو ترہ طرح دے چکنے دینا رہدا ہے سبز باغ دکھا رہا ہے امیداں ہے رہ بدر اندر کار مکہ بیٹھے ہوئے نے بڑے بڑے سردار انہوں نے جمع نے مسلمانوں کے خلاف جنگی حکمت عملی تیار ہو رہی ہے مشورے ہو رہے یہ ایک بڑی بزرگ کی شکل بن کے انہوں کے سامنے آیا تسبیح فردہ فیرد آ کے کین لگا میں فلاں علاقے دا سردار ہاں تسی بہت ہی اچھا کیتا ہے اے فتنہ نو جو دلتا ہے. اسلام انہیں فتنہ کیا اے فتنہ جن جلدی دبا دتا جائے بند کر دیا جائے اِنہیں نہیں اچھا ہے تسی بڑے اچھے موقع تے پہ دا علاج سوچیا اور تجویز کیتا ہے مینو دسو میں تاری کس طرح مدد کراں سپاہ اور فوج چاہیے تو وہ لے آنا مالی مدد چاہیے حاضر ہے میں کس طرح تو ان کا کر میں مجھے دسو یہ گفتگو جاری تھی تے حقیقی ناصر اور مددگار نے آسمان تو فوجا اتارنیاں شروع کر دیں اللہ د ملا اور فرشتے اترنے شروع ہو گئے میدان بدر اندر قرآن شاہد اور گواہ ہے یہ شیتان جاطرہ کہہ رہا تھا کہ میم دسو میں تو اڈی کس قسم دی مدد کس قسم کا تاغن چاہ دوں وہ الفاظ اللہ نے قرآن اندر بیان کیتے تاکہ عبرت حاصل کریے سنوں کچھ نصیحت مل جائے کہ رو میم ہوں وہ فوجا اتردی نظر آ رہی نے جہاں نظر نہیں آ شیطان شیتان فرشتیاں دیکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق کچھ ایسا پابندیاں کچھ ایسے اثرار اور روموز رکھے ہیں کہ انسان فرشتیاں بھی نہیں دیکھتا جنہوں بھی نہیں دیکھتا جن فرشتیاں بھی دیکھتا ہے انسانوں بھی دیکھتا فرشتے انسانوں بھی دیکھ رہے ہیں جنہوں بھی دیکھ رہے ہیں اتنی نہیں دیکھ سکتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ملائکہ اور خرشتیاں ملاقات ہوگی دیکھا گے لیکن وہ ملاقات آخری ملاقات ثابت ہوئے گی اس کو بعد پھر انسان دنیا موجود نہیں رہے اللہ کو لو دعا کرو کہ وہ ملاقات اچھے انداز اندر ہوئے وہ ملاقات خوشخبری اور بشارت والی او دے اندر اللہ کی طرفوں کوئی وعید اور کوئی عذاب کا پیغام نہ آ جائے وہ لوگ بڑے ہی خوش قسمت اور خوش نصیب ہونگے جنہ نال پرشتیاں دی ملاقات ہوں اچھے انداز نال ہوں مسکراہٹ نال ہوں خندہ پیشانی ہوں مبارکا اور بشارت ہوں کہ لگا ارا این مہالات میں ہن او فوجا آدھی اور اتردی دیکھ رہے رہا جہیا تھی نہیں دیکھ سکتے تو ہنو نظر نہیں آ رہی ہیں این عق اللہ میم اللہ کو ڈر ہونے لگ پہ کہ کتنے میں بھی رگڑیا نہ واللہ شدید العقاب خدا کی سزا بڑی سخت ہے تھی جانو تو, تے تو کم جانے اور اس ایک مثال اللہ نے قرآن اندر بیان کر کے جنیاں طاقتی طاقت ہیں شیتانی طاقت ہیں جنہوں بعض بعد وقت انسان غلط فہمی اپنا مددگار سمجھ لینا انہوں نے کل ہی کھول کے رکھ دیتی ہے کہ وہ کچھ نہیں سوار سکے کوئی مدد نہیں کر سکنگے اگر میں مدد چڈ دوں اس واسطے سانوں ہر وقت اپنے اللہ کو ہی مدد منگنی چاہی چاہیے اور او دے منگن دے مدد قلم کرن دے دو ہی معروف طریقے ہیں جہے انہوں خود پرانے مزید اندر بیان کر دیتے کہ تھی جب ضرورت پوے اور ضرورت مند سے ہر وقت مفتاج کے ہر لنے کوئی امیر ہے یا غریب کیا ہے یا سفید گھر بیٹھائے یا سفر اندر ہے کسی بھی حالت اندر ہے ہر وقت مفتاز ہے ہر وقت ضرورت مند ہے اپنے رب فرمایا جب بھی میرے کو مدد مانگو اس طریقے سے اختیار کو کرنا تیسرا کوئی طریقہ نہیں شروع کر دیو آئی ہوئی تکلیف سے صبر کرنا اور سبر ادو او ہی ہو سکتا ہے صبر کی طرف آدمی کا رجحان اور ملان اسی صورت اندر ہو سکتا ہے کہ یہ اس تکلیف کا سبب تلاش کرے کہ اللہ سے ظالم نہیں خدا تے بے رحم نہیں ہوتے بڑا رحم دل ہے بڑا مہربان ہے یہ میری اپنی کوئی غلطی ہے جی سزا کو ہوتی اگر یہ سوچا جائے نا تلاش کیتا جائے سبق یقین مل جانا ہے کہ یہ جی سزا میری مل رہی ہے یہ میری کوئی اپنی غلطی ہے شامت آمال ماں سورت اے نادر گرس یہ میرے اپنے ہی آمال کی بدلی ہوئی شکل ہے جہی میرے سامنے آ رہی ہے پھر آدمی پکار نہیں کر لے تو لال نہیں کرتا وا ویلا نہیں کردا، کرتا کہ میری اپنی کرتوت ہے جہاں میں ہوں اللہ نے دل نہیں توڑیا تینوں اگر احساس ہو جائے کہ میری اپنی غلطی ہے تو فرمایا اس سے ویسے کھڑا ہو جا نماز شروع کرتے میرے میرے گفتگو شروع کربر کری آئی ہوئی تکلیف نماز تھوڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کہ بندہ جس ویلے نماز اندر کھڑا ہو جائے اللہ نل گفتگو شروع ہو جاتی اللہ نال مناجات او ہو رہی ہو اللہ نل و تعلق بلا واسطہ قائم ہو جاتی آپ فرما صلی اللہ علیہ وسلم کہ منوں جدو کوئی پریشانی لاحق ہوں جدوں کوئی مشکل سامنے آدھی جدوں کسی مصیبت چوں مجھے گزرنا پہ میں نماز شروع کر دیا نماز سے ختم ہون کو پہلے, پہلے پہلے جو تکلیف دور کر دی میری اس پریشانی دا حل اللہ منت کا کاش کے او نماز سانوں بھی نصیب ہو جڑی جی نماز مشکلات کا ال تھی جہی نماز پریشانیاں دا علاج تھی جی جی نماز غم و ہم کا ایک دارو تھی ابھی اج نماز پڑھنے ہاں سمجھنے ہاں کہ نماز پڑھیے لیکن حقیقت نماز نہیں پڑھتے اللہ باشا. نماز کی خصوصیت اللہ نے قرآن اندر یہ دسی الاشا کہ نماز نمازی بے حیائی اور برائی تو روک دینی دی. نمازی آدمی نہ بے حیا ہو سکتا ہے نہ وہ اللہ دی ناپرما کر سکتا جی کوئی نماز پڑھنے کے باوجود ایسے کاموں کا ارتقاب بھی کر رہا ہے جنہوں نے بے حیائی محمول کیتا جا کیا جا سکتا ہے یا جنہوں نے برائی کیا جکتا ہے تو پھر انہوں سوچنا چاہیے نماز کا تو کسور نہیں نمازی کا قصور ہے کہ انہیں نماز صحیح نہیں پڑھی انہیں نماز, نماز سمجھ کے نہیں پڑھی نہ نماز ساری مشکلات دا حل ہے اللہ کی مدد اور اللہ کے تعاون دا سب تو بہترین ریعہ ایک پنج وقت نماز ہے پھر اللہ تعالی نے کچھ ایسا نمازاں بھی ساڈے واسطے رکھ دیتی ہیں جنہ دے موقع آدھے رہتے ہیں پنج وقت روزانہ آ رہی ہے نا نماز دن اور رات اندر کچھ نمازاں ایسا نے جیڑیاں مختلف مواقع تڑھیا جنگی جنہاں تو ایک مشہور و معروف نمازا تھی نماز ابھی انشاءاللہ شاء اللہ پرسوں ادا کرا نماز اللہ تعالی نے مسلمان واسطے سال اندر سب تو بڑے خوشی دے موقع رکھے نے جنہاں نے عید دا نام دیا گیا ہے عید دے ہوں نے خوشی عید الفطر اور عید الزا شریعت محمد یا علیہ صاحب یہ دو سب تو بڑے خوشی دے کے موقع مسلمان واسطے رکھ دیتے ہیں روزے ختم ہوتے ہیں تو اللہ خوشی کا وقت لیا ہے کہ ہن تو عید الفطر ادا کر جی پابندی تیرے تے ایک مہینہ عائد رہی ہے میں اپنی رقمت نل او پابندی تیرے تو ختم کر تو کرد الضحا کا دن ایک دوسرا خوشی کا دن رکھ دیتا ہے کہ وہ اس دن ہر صاحب حیثیت قربانی کرے خود کھائے ہمسایا نو کھلا دوست احباب نو کھلائے غریباں مسکینا نو کھلاائے تحفے تحائت پہجے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ صحابہ نے قربانی کا گوشت کھاگا بھی اور پھر وہ خشک کر کے تے محفوظ کرن دی کوشش بھی کی تھی, تھی. تو اس دور اندر جڑا طریقے کار تھی کہ گوشت نو سکا لیا جاندہ رہا سر خشک کر لیا جاندہ رہا اور مدت تک استعمال کر سن پھر وہ خراب نہیں ہوتا بال دہابا نے کچھ برا محسوس کی تاکہ دیکھو یہاں نے جنا استعمال کرنا سی وہ کر بھی لیا ہے سنبھال بھی لیا ہے محفوظ بھی کر لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس ویل یہ بات پہنچی کہ آپ نے فرمایا کلو رو کوئی مظاہرہ نہیں کوئی ڈر نہیں اس بات اندر کھاؤ اور سنبھال کے بھی رکھو لیکن اپنے حصے یہ نہیں کہ پورے دا پورا جانوری ہی محفوظ کرآن کی نقص قطعی ہے فکلو منہا بحث احمل فقیس منہا بحط احم القان کھاؤ بھی کھلاؤ بھی ایک بات بڑی مشہور ہے کہ گوشت کے تین حصے کر دینے چاہیے یہ حدیث نل سے کوئی ربط نہیں کیا والی بات کسی نے ویسے بنا دیتی ہے بظاہر بڑی اچھی معلوم ہوں کیونکہ ودتہ اس طرح شروع وہ بظاہر بڑی ہی اچھا لگتی ہیں اور دا دفاع کرنے والے جب بھی یہی دینی چرائیے یہ اچھا ہی کام ہے تین حصے کرنا یہ بنائی ہوئی بات ہے مسئلہ کوئی نہیں مشہور یہ کر دیتا گیا کہ ایک حصہ اپنے رکھ لو ایک حصہ عزیز و اقارب اور دوست احباب لئے رکھ لو ایک حصہ آم غریبا اسکیم دے یہ قرآن اور حدیث کوئی تعلق نہیں کسی نے بنائی ہوئی چیز لیکن یہ بات ضرور موجود ہے کہ کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی کس طرح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یوگ مینو ما حکم لنفسه تھڈے چو کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا ایماندار نہیں ہو سکتا تا وقت کہ جو کچھ اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ ہی اپنے بھائی لئے پسند نہ کرتا ہے اگر مینو پسند ہے کہ میں رام کا دوست کھاوا تو کیوں نہ میں اپنے پائی لی بھی وہ پسند کر لا یو مینو تو حکومے چ کوئی ایماندار نہیں بن سکتا جدوں تک اے شرط پوری نہ ہوتا یو ہب لے اخی ماں یو ہب لے نفسی کہ جو کچھ اپنے لی پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی لی بھی پسند کر کھاؤ بھی کھلاؤ بھی تو اس مراد یہ ہے کہ ملے جلیا کھا بھی لو ملے جلیا دے بھی دو کھلا بھی دو اگر کسی محفوظ کرنا چاہتے ہو لو ادا پھر محفوظ بھی کر سکتے ہو کھلان کے بعد طبیعت مطمئن ہو جائے کہ میں حق ادا کر دیتا ہے کہ اپنے حصے چنا مرضی کھا لو جنا مرضی محفوظ کر لو شریعت منع نہیں کر کرد الاضحا کی نماز پہ کچھ آداب بیان فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دی آمد دی خوشی اندر مسلمان جدو کوئی اللہ نعمت عطا کرتا ہے وہ شکریہ ادا ہونا چاہیے زبان جس طرح بھی ہو اید دی آمد دی خوشی اندر فرمایا رسول اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دل حجہ دی نو تاریخ جس ویسے ہو جائے یعنی کل جڑا دن آ رہا ہے ہاں اٹھ تاریخ کل انشاءاللہ شاء ہو جائے دی نو تاریخ دی. کے تقبیر شروع کر دینا چاہیے دی. مسلمان اپنے اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے اگچے بھی پڑھو لیکن نماز کے اوقات اندر خصوصا تقبیر پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر میں نہیں جی اندر اللہ جی بڑائی اللہ کی فکری آئی اللہ کی ہم اللہ کی سنا دھیان ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب کو بڑا ہے اللہ سب کو بڑا ہے لا الہ کوئی اللہ نہیں کوئی الہ نہیں کوئی اس کا دریا گاہ اللہ سوائے اللہ ہو اکبر اور اللہ اور یہ تصویر شروع کر دی نماز فجر تو لے کے نور دل ہجا یعنی کل جا دن آ رہا ہے نمازیاں چاہیے تصویر اور ایک کدوں تک جاری رہ محمد الرسول اللہ رسول اللہ حجا تک جاری حج دی, دی نماز تک عید وقفے وقفے دی آمد دی خوشی اندر یہ شروع ہوئی نے اور عید دی خوشی اندر یہ شکریہ ادا ہو رہا ہے کہ اللہ تو ہی سب تو بڑا ہے تیرے تو بڑا ہوئے ایک تو یہ ادب سکھایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا ادب یہ سکھایا فرمایا جس ویل نماز عید واسطے جاؤ جس رستے تو جاؤ واپسی دوسرے رستے تک آستا بدل کے آؤ یہ بھی حکمتیں بیان فرمائی اللہ نے چونکہ قیامت دے دن عدل و انصاف کے سارے تقاضے پورے کرنے اللہ دی عدالت تو بڑی اور کوئی عدالت نہیں سب تو بڑی عدالت اللہ دی عدالت ہے جل شان ہوا اور وہ او عجیب عدالت ہوگی فرمایا وقت ہر شخص کا حساب شروع ہو جائے گا ایکو وقت اندر سب کا حساب شروع ہو جائے گا اور ہر شخص یہ سوچے گا کہ اللہ تعالی صرف میرے نال مخاطب نے باقی اجے انتظار ملکے اللہ یہ اللہ کی شان ہے لہ تک مسل ہی شہید انہیں خود فرما دیتا کہ میری مثال کسی چیز نل نہ میں کسی چیز جیسا نہیں کوئی چیز میرے جیسی نہیں یہ سوچنا بھی کفر ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ سوچ بھی کفر ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے ای مخلوق سے سارے نال اللہ سوال جواب ایکو وقت اندر کردہ ہو کس طرح ہو سکتا ہے اللہ کی شان ہے ہر شخص کا حساب بک وقت شروع ہو جائے گا اور ہر ایک اس طرح ہی محسوس کرے گا کہ اللہ صرف میرے مخاطب اللہ کی اس عدالت اندر انصاف کے سارے تقاضے پورے ہونے جنہ ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ مدئی دلائل سنے ہوئے جن دعوی دلیل منگی جی جائے من دل ہی دلیل مدعی دے دلائل سنے تے اگر تے جے داو قبول نہیں کر دا تے پھر وہ دے گوائی تو اللہ نے گواہی تو بغیر کوئی فیصلہ اللہ نے رستے بدلن دی حکمت یہ بیان فرمائی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رستے تے فرشتے مقرر کیے ہوں کہ تُسے میرے بندیاں دے نام لکھنے نے جیڑے عید پڑھنے جان اور بعض ایسے بد نصیب نے وہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے اللہ ان کی بد بختی اندر کسے نے کوئی شبہ ہو سکتا انہوں نے قیامت دن اپنی زبان تو کچھ کہنا ہے اور وہ قرآن اندر موجود ہے جو کچھ کہنا ہے اٹھارویں پارے دی سورہ مومنون دے آخری روکو اندر ہونا بیان اللہ نے نقل کر دے گے ربنا غلبت علینا شکوتنا وکنا کوال ربنا ساڈے رب ہن رب چیتا ہن یاد آ گیا رب اے سادے رب ساڑی ساڑی تے غالب شکوتیبی گئی بدبختی بخا رسا روک کے کھڑی ہو گئی وکنا کوالی اللہ بدنصیبی کی وجہ گمرو سانو بلایا گیا دعوت دیکھی گئی رستا دکھایا گیا لوگاں لوگ جاندیا ابھی دیکھتے سا کہ اے نماز پڑھن جا رہے اے تھے نیکی دا کام کرن جا رہے ہیں ساری بدبختی بختی اندر حائل ہو جاندی تھی سنو اگے نہیں سی سلن دے بلین وکونا کوال یا اللہ سا بدبختی گالے بات گمراہ ہو تیرے رستے تے نہ چلے یہ تو اکرارے جرم ہے لیکن اس موقع سے اقرار جرم بھی کوئی فائدہ نہیں ہے یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ اس ویلے انسان سب کچھ منگا چلا جائے گا ایسے بدنسیب بھی گے جڑے وہاں بھی جھوٹ بولن دی کوشش کریں گے لیکن اکثریت ایسی ہوئے گی جڑے اپنے جرم نئے گی مگر انہوں نے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا من یہ جرم دا اقرار کر رہے ہیں کہ ساری بدبختی غالب گالے با گئی اگے کی کہیں گے رب نا اخرجنا منہا فی نجنا گال اللہ ایک دفعہ جہنم اخرجنا منہا ایک دفعہ باہر کٹ دے نا ایسا کوئی کام کیا مرضی سزا کر دفعہ باہر ملے گا لو فی والا اللہ فرمان گے درکارے رہو پھٹکارے رو تو آڈے سے میری رند ہو چکی ہے خبردار آئندہ میرے نال کلام کرنے کی کوشش نہ کرنے اس قرآن نے سب کچھ دس دھڑتے پڑ جی پڑھنے جے جی تھوڑی بہت ہی سمجھ آئی اللہ لابا اے یہ او گروہ ہے جڑے اپنے گناہ دا اقبال کر رہے ہیں من نئے نے کچھ او وہ بدنسیب ان تو بھی زیادہ خبھی تے ہے ہی ہو لاس شریف تیرے نال شریف کس طرح بنا سنے اصل تیرے شرک نہیں کیتا کسی نے تیرے جیسا نہیں سمجھا کسی نے تیرے برابر لیا کھڑا نہیں کیتا کیا تیری ذات کی قسم اللہ اصل ایسا کوئی کم نہیں انہوں پھر اللہ کی سلوک کر گے فرمایا ابھی زبان سیل کر لیا جیڑی چور بول رہی ہوے گی نا وہ مہر لگا دیں گے کہ خبردار تھی ہوں بول سکتی اللہ مگر نہیں, نہیں, نہیں اگر اللہ ایک نمی زبان نو زبان بولن دی طاقت نہ دے نہ بولے تے بول, دی بول دی زبان نو وہ بند نہیں کر سکتا <تصفيق> فلا یعنی. چیز چکی فلاں چیز چرائی فلاں چیز, چیز, چیز اٹھائی و تشہدوں پیر بول پہن گئے اس کا کے گیا عید دی مناسبت نل کی مناسبت کی گواہی ملے گی اللہ ہاتھ کہن کہ اللہ یہ بازاروں بکرا خریدیا سڈے ان کی رسی فری پیر کہن گے یا اللہ سڈے چل کے گیا کتنے گیا فلاں کبر پہ گیا اور جا کے اس بکرے دے یہ تباف کرائے اس قبر ایسے لوگ ہیں نا دنیا میں بکرے خرید کے قبر کران دے دردے نے جس وی اللہ پوچھیں گے کہ کسی ہو سو راضی کرنا مینوں چڈ کے کسی راضی کرنا چاہتے سو کہ اللہ تیری ذات دی تریم ایسا کوئی کم نہیں کیتا اللہ زبان سیل کر دیں گے ہاتھ رسی پکڑی سی بکرے کی پیر کہن کے سارے چل کے گیا سی اور پلا قبر جا کے اناف کرایا اللہ میں ارد کر لگا سا کہ عید والے دن اللہ نے ہر رستے سے فرشتے مقرر کیتے ہوں نے کہ تی میرے بندیاں دے نام لکھنے نے جڑے عید پڑھنے آؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھی ایک رستے تو آؤ تاکہ تا نام لکھیا جائے تے جس ویلے واپس جاؤ پھر فرشتے کھڑے نے وہ واپس جان والوں کا نام لکھتے نے کہ تیرا شکر ادا کر کے تیری عبادت کر کے تینوں راضی کرن دی کوشش کر کے اللہ ابھی انہوں جانے میں دیکھا سی فرمایا دوسرے رستے تو گزرو گے تو وہ بھی نام لکھ لائیں گے ایک گوائی اے گواہ دوسری گواہ وہ قیامت کے دن دو گوائی ہیں تو حق اندر جمع ہو گیا معاف کر دے عید والے دن رستہ بدل کے جانا چاہیے ادب سکھایا محمد اللہ اسی طرح فرمایا عید والے دن اپنی وساس کے مطابق اچھا لباس پہنو صاف ستھرا گسل کرو اچھا لباس پہنو خوشبو میسر ہے تو خوشبو استعمال کر. خوشبو استعمال کر کے عیدگاہ کی طرف جاؤ اور عیدگاہ اندر منبر رکھنے تو منع فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان اندر عید پڑھا دے کدی بھی منبر نہیں رکھا گیا دے. اج اگر کوئی شخص وہ میں بادشاہی مسجد کا خطیب ہی کیوں نہ ہو رہے. جو ممبر سے کھڑا ہو کے عید کا خطبہ دینا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے وہ آپ کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ کدی ممبر سے کھڑے ہو کے نہیں فرض سے ادا کرنے ہی نہیں حیثیت مسلمان ہونے بندہ ہونے انسان ہون دے وہ تے ایک فرض ہے جس ودمی نقلی عبادت کرتا ہے الفاظ نے فرمایا اللہ نفلی عبادت نو بڑی قدر قبول کر, ہے اور میں اللہ بن فخر کر ہے کہ دیکھ لو میں بندے مجبور نہیں کم اپنی خوشی نکتا جا نفلی عبادت ہے لیکن اگر کوئی شخص باضما نماز پڑھن تو پہلے یا بعض مات نماز دو رقط ادا کرنے پڑھ پائے سزا ملنی کہ تم میرے پیغمبر کی سنت کی خلاف ورزی کر کے آئے اللہ حوالے. پھر فرمایا کہ عید والے دن نماز پہلے پڑھی جائےبہ باہر جائے. ایسے بھی جاہد علماء موجود ہیں امت جڑے خطبہ یا تقریر یا آغاز کہہ لو پہلے کرتے ہیں نماز بعد اس بادانے یہ بھی خلاف ورزی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز پہلے پڑھا دے دو رقت اور خطبہ بعد اسی طرح فرمایا کہ جس شخص نے نماز عید پڑھن تو پہلے جانور دبا کر دربانی کوئی نہیں وہ ایک عام صدقہ شمار ہو سکتا ہے قربانی نہیں وہ کیا جا سکتا قربانی وہی ہے جیڑی نماز عید پڑھن تو بعد دبا کیتی گئی بلکہ حدیث اندر ایک واقعہ آ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں عید پڑھن واستے پڑھان واستے ایک شخص نے دیکھا نے جانور دبا کی ہوا آپ رک گئے اور فرمایا بھائی اے تیری قربانی پہ نہیں ہوئی اگر توفیق ہے تو یہ جگہ کے ہو اور جانور دبا کر اے تیری قربانی نہیں ہوئی اج سے سلسلہ نماز فضر تو فوراً بعد شروع ہو جانا جانوروں دبا کر وہ کون کردہ اپنے آپ مسلمان کا کہلان والی کر کا تعلق کسی دین نل کسی ہوج نل کسی ہو اور مذہب نلتے نہیں نا اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلا کے قربانی کر رہے ہوں نا اور فضر دی نماز تو بات کر رہے ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام صدقہ قرار دیتا ہے وہ قربانی نہیں کہلا سکتی جہی نماز عید تو پہلے گبا ہو ہے ایک غلط فہمی موجود ہے سارے اندر اور وہ او اے ہے کہ نماز عید الضحا کے دن اکثر لوگ کہ میں روزہ رکھا رہا ہوں یہ لفظ اکثر لوگ یاد رکھو دونوں عیدان دے دن عید الفطر بھی عید الضحا بھی ان دو دنوں کا روزہ شیطان رکھتا ہے حلیف پندرہ کیوں نے مسلمان دی خلاف اور ورزی وہ ہمیشہ عید الفطر بھی اللہ نے ایک مہینے کے بعد اجازت دیتی ہے مسلمان میں کہ ہوں تیرے سے پابندی ختم جڑی پورا مہینہ لگی رہی ہے ہون تو کھا پی عید الضحا کا دن بھی کھان دن ہے منہا واس امل با اسل تے شیطان ساری زد اندر یہاں دو دنوں کا روزہ رکھ رہے اس واسطے یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے ایک دم کہ میرا روزہ ہے میں روزہ رکھے دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ سنت صرف یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ عید الفطر کے دن کچھ کھا پی کے نماز پڑھنے تشریف لے جانے کے عید الضحا کے دن نماز پڑھ کے آ کے عید الفطر نماز پڑھن تو پہلے جان تو پہلے کچھ کھانے اور عموماً خجوراں کھانے رسول اللہ طاقت اندر ایک تین پانچ سات جنیا تبیعت پسند کروا گی یا جنیاں مہیا ہوتی دو صور ج جنیاں طبیعت چاہیے یا جنیاں مہیا موجود ہوں کچھ کھا کے تشریف لے جانے بغیر کھا کھاد جانے اور عید دی نماز پڑھ کے آ کے کچھ تناول فرما دے ضروری نہیں کہ قربانی دے جانور کا گوشت ہی شروع کھادا جائے یہ کہ روزہ رکھا ہے ہوں میں یہ قربانی دے گوشت ہی روزہ کھولنا ہے یہ سخت غلط کہ سنت صرف یہ ہے کہ چھوٹی عید سے کھا کے جاؤ عید سے آ کے کھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکی فرمائی کہ عید نماز اندر گھر کے سارے اپرادھ لے کے جاؤ بچیاں بچوں بڈیات مردوں سب نوں حکم دا کہ سارے نماز عید اندر شامل ہو ہوتا کہ فطرت بھی ایک بات کردے فرمایا بلکہ سوال کی تا نے بھی مسلمان خاتین نے بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سوال چیز اللہ اللہ ایک ایک سبق موجود ہے آپ نے جس ویل فرمایا نا ہاں کہ خواتین بھی سب عید اندر پہنچن انہوں بھی لے کے جاؤ مسلمان خاتیم نے اپنی مجبوری دسی عرض کی باہر نکل واسطے کپڑا کوئی نہیں حالت ماشاء اللہ اے ہے نا کہ گھر لین لی کپڑے ہے گا باہر سے ضرورت ہی نہیں کپڑا لینا چادر دوپٹے ہو زیادہ کسی نے گل چپایا ہوں سارے کوپٹے کوئی نہیں چادر کوئی نہیں کپڑے کوئی نہیں کریئے کس طرح جائیے باہر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو دو مل کے ایک ایک چادر چلیا اللہ دو خواتین ایک کپڑا لے کے بار پڑن بار عید پڑھ یہ واقع ہے ایک حسرت دل اندر پیدا ہوتی ہے کہ وہ کس طرح دے دے ایمان سن اپنے رب دے بارے اندر انہوں دے کس طرح دے گمان سن سان پہلے بھی کئی دفعہ سنایا لیکن یہ واقعات سنائے جانے رہ یاد کرائے ایمان تازہ جانے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کے تو تو جلدی نل چلا جانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دو دفعہ دیکھ نوٹ کیا کہ باقی سارے بیٹھے ہوتے نے یہ اٹھ کے چلا جا ہے جلدی نل. ایک دن پوچھیا فرمایا کہ تینوں بہت ہی جلدی ہوں کوئی ایسا کم چڈ کے آنا ہے جہاں کچھ آ کے فورن کرنا ہوتا ہے نماز پڑھ پڑھتے فورن ہی چلا جان تو آخی چانسو آ گئے ارض کی تیار اللہ رسول اللہ ہو کوئی کم نہیں ہوتا میرے جلدی جان دی وجہ یہ ہے کہ ساڈے میاں بیوی کو کپڑا ایک کو ہی ہے جے میں وہ پہن کے مسجد اندر آ جانا کہ میری بیوی انتظار اندر بیٹھی ہوگی کہ کدو کپڑا واپس آئے تو وہ پہن کے نماز پڑھے میں اس واسطے دل نہیں چاہیے اچھا وجہ معقوش چلا گیا کار پہنچیا کی. تو بیوی انہوں نزہ سی انہیں کیا نہیں تھی میں بھی نماز پڑھنی تو دیر لا کے آئے تو کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں میری روک لیا تھا مینوں پوچھا سا کہ تو جلدی کیوں چلا جا جس ویلے ان نے ابھی اینی گل کی نا تھی کہ میں مجھے پوچھا کہ جلدی کیوں چلا جانا ہے تو بیوی جلدی درٹیں گی سمان صاحب کو در تب دوں کی دسیا تو کہنے لگا جہی حقیقت تھی میں وہی دسنی تھی بیوی کا ایمان ان دیکھو جس ان پتا چلے نا کہ اے دس آیا ہے کہ ساڑے کو چادر ایک ہی اور میں او لے کے جانا کہ نماز پڑھتی ہے اچھا اے دا مطلب ہے کہ اب اللہ کی شکایت تو اللہ کے رسول کو کرتی کنے رب سے. اللہ کی شکایت اللہ رہے ہیں یعنی یہ بھی گبارہ نہیں تھی کہ کسی نے پتا چلے کہ سارے دو کوئی کپڑا ہے وہ اپنے رب سے راگ ہی سن کہ حالت اندر رکھے تو اسیے دیتے بھی فرمایا دو دو مل کے ایک ایک کپڑے اندر چلیاں جایا کرو پیر پڑ ہوں دوسرا سوال سامنے آیا فطرت کا جیسے تو آدم دی کوئی بیٹی بھی مستفنا نہیں علیہ السلام ارض کی یا رسول اللہ, اللہ ساڈے چو بعض نے نماز نہیں پڑھنی ہوا. حالت یہ تاری ہوں دی آدم دیا بیٹیاں تیار ہی کلا کیوں نے چند دن نماز نہیں پڑھنی ہوں اللہ نے انہوں نے معاف کی نماز ارض کی جی سڈے چو باز نے نماز نہیں پڑھنی ہوں وہ نہ جان فرمایا نہیں وہ بھی جان جس ویسے اتنی نماز پڑھن لگیے وہ ایک پاسے ہو کے بیٹھ جان جس ویل دعا منگن لگیے وہ بھی نال مل جان اور دعا دے دشمنوں آج سے دعا میں بدت کیا جا رہا ہے فرمایا نماز پڑھن لگیے وہ ایک پاسے ہو جان پنگ بھی مل جانا یہ وہ تعلیمات نے یہ وہ مسائل میں یہ وہ آداب میں جڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتوں سکھائے جنہ دا عملی نمونہ آپ نے پیش فرمایا ہے آؤ اللہ کو دعا کریے کہ اللہ سانو توفیق عطا فرما دے کہ آدوں یہ سنتوں ملبوز رکھدہ ہو عبادت کریے نمازاں پڑھیے ہو جڑا وقت آئے وہ مطابق چلیے تاکہ اللہ ساڑھے سے راضی اور خوش ہو جائے اور قیامت دے دن اللہ سانو اپنے انہوں بندیاں اندر شامل اور شریق فرما دے جنہ جا رہی رحمت ہو جائے جنہ واسطے انہیں جنت دے دروازے کھولتے ہیں اس دن کی محرومی او اس دن دا اللہ دے نعمت اور رحمت دور رہ جانا. او دا کوئی علاج ہے ہی نہیں ناسا بہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہی عمل نے انہوں خدا کی رحمت تو دور کر دیا یعنی بد عمل نے برے عمل نے اللہ دی رحمت تو دور کر دیتا یعنی او دا او دی دولت اور او حق و نسب اُن خدا دی رحمت کے قریب نہیں لیا عمل نہیں دور لے جانا ہے کسی نے خدا دی رحمت کے عمل نہیں قریب لے آنا ممبت کا امن اہو لمسرے دے ہی نسب جہدے عمل نے انہوں دور ہٹا مال وہ دولت یا وہ خاندان وہ اللہ دی رحمت دی قریب نہیں کر سکے گا اللہ سان ایسے عمل کی تو پہ قطع جا سحمت کے قریب لے آ کی قربانی کے گوشت کی تقسیم وہ میں عرض کر دی ہے کہ کوئی تیریاں حصے شریعت نے مقرر نہیں کیتے یہی حکم دیتا ہے کھاؤ بھی تلاؤ بھی البتہ یہ سوال جڑا کیا گیا کہ کیا کسی غیر مسلم بھی قربانی کا گوشت دا سکتا ہے یا نہیں یہ ایک اچھا سوال ہے یہتب کے لحاظ ن یہ ہے کہ کسی غیر مسلم خود دین دین دین غیر دن نہ جا بار دوست ہوں دفتر چھٹے ساتھی ہوں ہوں غیر مسلم قربانی کا جانور دبا کر کے ہوں وہ تر پو یہ من ہے ہاں کوئی غیر مسلم تو دروازے تے دروازے سے سوالی بن کے آ جائے ان دے, دے فرق محسوس کرنا یہ خود نہ جاؤ واسطے کوئی سوالی بن کے دروازے سے آ جا تو دے دے یہ زکات کی بات ہے زکات بھی مسلمان چاہی چاہیے اور وہ اٹھ مسرف بیان سے پوچھا گیا زکات بھی غیر مسلم عام حالات اندر نہیں دینی چاہیے لیکن اگر کوئی بیمار پہ ہے تو وہی وقتی امداد واسطے دوائی خرید دیو کوئی یا مجھے بک بک لگی ہے روٹی کھانی ہے انہوں کھانا کھلا دیو اس قسم دی ایمرجنسی اندر تو زکات غیر مسلم نو بھی دیکھی جا سکتی اور اسے استعمال کیتی جا سکتی ہے لیکن اصل حق مسلمان کا مسلمان کو مسلمان دوسرے واقع تو ہو ایک سڈے دوست نے انہوں کی اخواہش ہے کہ انہوں نے والد صاحب کا انتقال ہو گیا کل سے نماز جنازہ دائبانہ ادا کر دیتی جائے نماز تو بعد انشاءاللہ شاء اللہ ابھی انہوں کا جنازہ داعبانہ ادا کروں گے اللہ تعالیٰ فوت ہون والے جمی مسلمانوں اپنی رحمت نل معاف فرما دے انہوں کروٹ کروٹ رحمت نصیب فرما دے انہوں قبروں منور کر دے دے انہوں ٹھنڈیاں کر دے, دے。انہوں واسطے واعث اطمینان اور سکون بنا دے اور قیامت دے دن وہ اپنی قبران سے عزت اٹھن نالٹن سواری مل جائے اور اپنے رب نے پیش ہونے والے